<ترجوح> فاروز باللہ السمیر العلیم من الشیطان العجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال ابو جعفرین فذاب قوم الی اثقات القنوط فی صنات الفجر ثم استرقوا فرقتین فقالت فرقتم منہم ہوا بعد رکوع اجتلاق آخرین بات کر رہا حل قلوط کی سلاد الفجرح اس میں مشہور دو مذاہب ہیں ایک طرف لیڈ کر رہے ہیں دوسری طرف شفاف شفاف کا کہنا وبی رحم حضرات یعنی جس میں مالکیہ بھی ہیں شفاف اور مالکیہ کا کہنا یہ ہے کہ قلوط فی الفجر مشروع ہے اور سال بھر کے لیے ہے جبکہ احلاف اس کے ممکن ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ حکومت ہمیشہ کے لیے مشروع نہیں ہے بلکہ عارضی طور پر کسی بھی حادثے کے طور پر کبھی ایسا حادثہ ہو جائے کفار کی طرف سے مسلمانوں پر دعا پر پڑی جا سکتی ہے اس کے علاوہ عام مشروعیت اس کی نہیں ہے شواخ دلائل آپ کے سامنے آ چکے مختلف سات صحاب اللہ اٹھائیس سندوں کے ساتھ سات صحابۂ کرام سے جو روایات گزری ہی ہیں ان پر تبرہ کرتے ہوئے ہم کہاوی فرماتے ہیں کالآبو جہاں پر صحاب السلام کی سلاتے طرف یہی ہے تو وہ سلاط فجر میں قنوت کو ثابت کرنے کا فائل ہیں جو جماعتیں بن گئی جو قنوط الفجر کے فائل ہیں ان حضرات کا بھی آپس میں اختلاف ہے آیا کہ قنوط خلفجر جو ہے وہ بادل رکوع ہے یا قبل رکوع ہے ٹھیک ہے تو فالت پھر قطم منہ باد رو ہے رکو کے بعد ہے کالا رکو ہے اور کہنا ہے کہ وہ رقو سے پہلے شواق کہ کا کہنا ہے کہ وہ رقو سے بعد ہے ابھی لہلا و مالک انس انہی میں سے انہیں جو کہتے کہ رکو سے پہلے ہے ابن ابھی لہلا بھی ہے اور مالک انس بھی ہے وہ کے قائل ہیں البتہ میں اختلاف قبل رقو ہے یا بادل قال اخبار واحد الخال امام مالک رحم اللہ کا تبصرہ ذہر ابن وہاں کہتے ہیں میں نے امام مالک رحم اللہ کو یہ فرماتے ہوئے سنا وہ یہ کہہ رہے تھے کہ اللہ بھی بھی فی خاص فتح یہ جو حکم میں نے لیا ہے یعنی وہ کون سا حکم جو آگے آ رہا ہے جو میرے دل میں بیٹھی وہ کیا الفجر رکو کہ الفجر یوں ہے وہ رقو سے پہلے یہ امام مالک رحمت اللہ کا فرمان ہے اللہ بھی وہ رائے جس کو میں نے لیا ہے, ہے باقی من من من ایک رکو کے بعد ہے تو ان کے دلائل بھی آپ کے سامنے ہرے غیاب کہتے من من جو اس طرف گئے ہیں میں نے رکوع دلیل ان کی جو گزر چکی ہے ہم ذکر کر چکے ہیں ہاں ہم نے ذکر سفیان ہے جو کہ حضرت مربی و حضرت رسول اللہ صلی اللہ وسلم رقو آپ نے جو رقوق کے بعد پڑھی ہے وہ صرف ایک کہاں پڑی ہے قبل رکو ہے قنو ہے وہ قبل رکو ہے شفافی اور مالک کا اختلاف ہے کیا قبل رکو ہے یا بادل رکو احناب کے یہاں بھی جب جب مشروع ہے قنوط نازلہ جس کو نازلہ کہتے ہیں جب ہوا کے ساتھ وغیرہ کی پریشانی آ جائے تو پڑھی جا سکتی ہے گنجائش احناب کے یہاں البتہ پورا سال کے لیے عام حالات اندر مشروع نہیں ہے لیکن جب جب پڑی جائے گی تو احناف کا یہ کہنا ہے کہ وہ کے بعد صحیح بات رقو فٹر کے قبل رقو قروع جو ہے وہ صرف فطر کے, کے ساتھ خاص جی وہاں نہ کون سی یہ ہیں آر یہ حضرات اخناب فقال القن کا سمرا جیسا کہ آپ کے سامنے کہ یعنی پورے سال کے لیے مشروع نہیں ہے سے پہلے تو بالکل بھی نہیں شروع نہیں مانتے وکان کی جو دلیل ہے فضا لکھا اس معاملے میں یہی آثر کے حوالے سے, سے قدرت کرنا جو روایت ذکر کی ہے جی اب یہاں سے آگے اخنا تذکرہ کیا ہے جو قبول کا قائل نہیں ہے انداز کی جانب سے جوابات دیے جا رہے ہیں ان احادیث کے ان روایات کے جن کو مستدل بنایا ہے شواف حضرات جن جن احادیث سے انہوں نے کرتے ہوئے کہا کہ قروب کیا ہے مشروع ہے سال بھر کے لیے ان روایات کے جوابات کا یہاں سے آغام ہے تو سب سے پہلے امام اللہ علیہ نے یہ ترتیب قائم کی ہے کہ سب سے پہلے اب ان حضرات کی جو جتنی بھی روایات گزری ہیں جن جن روایات سے استعلال کیا ہے سات آزۂ کرام کی, آز کی مرویات ہیں ان تمام احادیث کے جوابات ہی ہیں ترتیبات بیچ میں کہیں اشکال اور اشکال کا جواب بھی ہے اور پھر آخر میں جا کر مشوریت کے جو قائل نہیں ہیں یعنی آخر میں جی تو یہاں سے جوابات کا آغاز ہے سب سے پہلے حضرت عبداللہ مسعود کی روایت آپ پہلے پڑھ چکے ہیں حضرت عبداللہ مسعود رضی اللہ کی روایت گزری تھی ایک سرحد کے ساتھ جس میں تذکرہ یہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مہینہ تک خروز فرمائی اتنے تک سلافی نیمن آپ نے صرف تیس دن تک یعنی فرمائی تو اس سے ثابت ہو رہا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہی ہے. خود اسی کے ہی جواب ہے آپ کے رہے ہیں. خود یہ پتا چل رہا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص ایک مہینہ تک فنوج کی اس کے بعد نہیں کیسا دنیا میں مسود ربی اللہ کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نبوت کے زمانے کو پانا اور پھر اللہ نے مسعد کا علم, کہ ان کے علم میں یہ بات ہے کہ وہ صرف ایک مہینہ پڑی گئی ہے اس کے بات نہیں پڑے گی اور پھر خود رسع کا جو عمل ہے دنیا سے چلے جانے کے بعد آپ نے کبھی بھی صبح کی نماز میں نہیں کی روایت آپ کے سامنے آ رہی ہے دیکھیے تو پتہ یہ چلا کہ اللہ نے مسود کی روایت کو لے کر اطلاع طور کرنا ہے، کی لا نہیں، جی خود ہے کہ ایک مہینہ کے لیے تو کہتے ہیں، ثابت ہو گیا ان کے پاس آپ صلیم کے قلوط اور ان کی اسی طریقے سے ان کا کہ نے صرف اس کے علاوہ جو ان سے روایت ہیں اور ہم نے جو پایا خود ان کا عمل اور جو خود ان کا فرمان اور ان کا ذاتی عمل دیکھیے وسلم آپ نے نے اس سے پہلے فرمائی نہ اس کے بعد یعنی صرف اور صرف خاص ایک مہینہ میں تو حناط سمجھ کو کھل کر واضح ہو رہا ہے فَيَقَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ مُبَارَكٍ قَالَ حَدَّثَنَا الْوَقَّفِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاشِرٍ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنِ الْقَمْطَانِ أَحْمَدَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى وَقَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَارًا يَدْعُو عَلَى حُسَيْنٍ وَذَلِكَ وَنَحْنُ مُنْظَرِينَ ذَلِكَ الْقَوْمُ وَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى لَا يَفْتَكِ فِي ذَلِكَ يِ <مارد> اور قبیلہ قبیلہ اور وغیرہ وغیرہ فلما علیہم. فلما پر غلبہ پا لیا اور مسود قنوس کا عمل ہے سلاحی لگات تو معلوم یہ سلاح کہ صرف اور صرف ایک مہینے کے لیے خاص طور پر سال بھر کی مشرقی کرنا یہ درست نہیں ہے تبصرہ دیکھیے کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو دعا کیا ہوگی منسوخ ہوگی ہوا من رسول اللہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نہیں فرمایا کرتے تھے جی نماز میں کیا, کیا ہے رکو سے جب سر اٹھایا تو آپ نے قروث پڑھی ہے یہاں تک کہ جب یہ آئے کے اس کا مطلب یہ کہ اس نے کیا کر دیا چھوڑ دیا حضرت عبداللہ عمر کی جو روایت ہے جس کا خلاصہ یہ تھا کہ و علیہ و پڑھتے رہے میں یہاں تک یہ آیت نازل ہوئی صلی اللہ لہذا اس سے پتہ چل گیا کہ یہ جو آئےت مبارکہ نازل ہوئی ہے اس سے قنوط کا حکم کیا ہو گیا منسوخ ہو گیا اس لیے آپ کو کوئی اختیار نہیں ہے شاید اللہ معاف کر رہے آزاد دے دے تو خود حضرت عبداللہ محمد علی اللہ عنہ کے نزدیک بھی اس آیت کی وجہ سے قنوجل کا حکم کیا ہے منسوخ ہے اور خود حضرت عبداللہ اللہ عمر کا جو امن ہے وہ بھی یہ ہے کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نہیں پڑا کرتے تھے جو بات ہے؟ ایک اس آیت کے ذریعے سے حکومت نمبر دو یہ کہ ان کا خود کا عمل تو خود بھی کبھی نہیں پڑا اور نمبر تین جیسے کبھی آپ کے سامنے روایات آئیں گی کہ ان سے کئی بڑے حضرات نے پوچھا پلو کے بارے میں تو انہوں نے کہا کہ نہیں میں نے صحابہ کو الفجر پڑھتے ہوئے نہیں دیکھا عمر کہہ رہے ہیں اور اسی طریقے سے ایک سائل نے پوچھا کہ آپ جو قروط نہیں پڑھ رہے پہلے ہی روایت میں آپ کے سامنے آ رہا ہے انکار کی صورت میں کہ عمر مختلف سوالوں کے جواب میں انکار کر رہے ہیں قروط الفجر کا کہ آپ جو قروط نہیں پڑھ رہے صرف اس وجہ سے کہ آپ بڑے ہو گئے ہیں یعنی آپ کے جسم بھاری ہو گیا ہے آپ بڑے شیخ ہو گئے ہیں تو انہوں نے کہا کہ نہیں ایسی بات نہیں ہے بلکہ میں نے کسی صحابی سے کرتے ہوئے دیکھا ہی نہیں ہے کسی بڑے صحابی کو جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت جس نے پائی ہو تسلسل کے ساتھ اور ایک سوال کے جواب میں تیار یوں فرمایا عبداللہ محمد نے کہ یہ جو تم لوگ کر رہے ہو نا تو یہ اہل عراق کی پیدا شدہ ہے یعنی اہل عراق کے رہنے والے لوگوں نے جو ہے یہ کس کو ایجاد کیا ہے خنوط کو جو ہمیشہ ہمیشہ مشروعیت ہے ثبوت نہیں ہے روایت آپ کے سامنے آ رہے ہیں خلاصہ یہ بات کا عمل اس پر شاید ہے اور خود اس آیت کے لیے فجر کے حکم کو منسوخ مانتے ہیں لہٰذا خود عبد اللہ ابر کا عمل ہی بتلا رہا ہے آپ نے اصول پڑھا ہے کہ جب کوئی راوی اپنی ہی روایت کردہ روایت کے خلاف عمل کرے تو وہ روایت عمل استعمال نہیں رہتی اور اسی طریقے سے خود یہ کہ عمر اگر مختلف میں مختلف سوالوں کے جواب میں روز کے کا انکار کرنا اور اسی طریقے سے اس آئر کی بنیاد پر پہلے والے حکم کو منسوخ قرار دینا اس سے چلتا ہے کہ اب حضرت کو لے کر اس سے اس جی تمہا تمہا قد اللہ, عز اللہ تعالی نے منسوخ کرا کرتے تھے جو پیچھے صبح کی نماز پڑھی آپ نے فقلتو کیا کے نے, منع کر دیا؟ کو اللہ نے کہا دن ما ما میں اس کو دیکھا نہیں یاد نہیں کیا حکت نہیں کیا مطلب یہ کہ میں صحابہ کرام میں سے کسی ایک سے بھی یہ حفظ نہیں کیا یعنی ان کو یہ کرتے ہوئے نہیں دیکھا اپنے اصحاب کا یعنی صحابہ اکرام اصحاب کی آئے گی بھی آپ کے سامنے من بارے میں یہ جو یعنی میں نے نہیں دیکھا کیسا کسی کو کرتے ہوئے حجی سے محمل الفاظ ہیں یہ تو وہاں پر روایت میں ہے کیونکہ دونوں جاتا نقل کیا نا اوپر سرد میں دیکھیں حد محمل کالا تو وہ الفاظ نقل کیے وہ تو یہ ہے کہ ماشا حت تو ہمارا ایک لیکن اسی حجیز سے محمل محمد نے جو روایت نقل کی اس میں کیا الفاظ ولا کہ میں نے کسی ایک کو نہیں دیکھا کہ ویسا عمل کرتا جب امام کرا تو پارے دوسری رقت میں تو وہ کھڑے وقت دورہ کرے گا کالا مارا ہی تو ہڑے کہا میں تو کسی کو نہیں دیکھا خیال یہ ہے کہاق آل جی کا پیدا کردہ ہے, اہل کا عمل ہے، جو تم کرتے ہو معاشر مطلب آل ان کی پیداوار کی ہوئی پیدا کی بات ہے تو Anytani ibn, anytani ibn اب اس کی توجہ بیان کرتے ہیں آپ صلی اللہ کو دیکھا ہے یہ کام کرتے ہوئے کہ آپ نے لیکن یہ کچھ سے پہلے پہلے کہ جب تک یہ آیت نازل نہ ہوئی تھی جب یہ آیت مبارکہ نازل ہو گئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہو گئے لہٰذا یہ حکم کیا ہو گیا منسوخ ہو گیا جی دیکھیے گزشتہ ذکر بھی کر رہے ہیں نکل آپ نے سوال کہ کیا بڑھاپے نے عمر کے بڑا ہونے نے کو منع کر دیا قنوط سے ما من من اس پر پھر جواب دینا یہ کہ میں نے کسی صحابت سے کس کو یاد ہی نہیں کیا دیکھا ہی نہیں سنا نہیں یعنی من اصحاب رسول اللہ کی یہ کی کی وضاحت اکرام نے ترکی کے کے یہ نہیں کیا ابو شاہ اور ابو شاہ نے جو پوچھا کے بارے میں تو, تو, سے تو اس کا جواب میں کہا کہ ماں ہوا ہے کیا امام جب امام فارغ ہوگا تو, پھر ہوگا کرے گا تو, تو کسی کو بھی نہیں دیکھا مکان اب دیکھو میں نے کسی کو دیکھا نہیں ایسا کرتے ہوئے اب اس میں تو بالکل نفی پائی جا رہی ہے یہ ذہن میں رکھیں کہ یہاں پر جو نبی ہو رہی ہے وہ کس کی ہو رہی ہے وہ رقو بعد کی جو دیکھیے آپ صلی اللہ علیہ کے عمل کی قبل رقو کی نفی کی ہے قبل رقو فلام کی جہاں تک بات ہے قبل رقو کی دیکھا نہ کسی غیر سے انہوں نے یہ سنا نہ کرتے ہوئے دیکھا پران کر سرے سے انکار کیا عبارت کو سمجھیے گا نہ قبل رکو اب دیکھیں دو چیزوں کی نفی ہو رہی ہے ایک تو یہ کہ قبل رقو کنو کی تو سرے ہی نفی ہے قبل رقو تو ہے ہی نہیں ہے انہوں نے کہا کہ یہ تو میں جانتا ہی نہیں میں نے کسی سے سنا ہے رہی بات بادو کی تو باد رکو کی سبوز تو ہے لیکن وہ کیا ہو چکا منسوخ ہو क्या دیکھے رکو سے ہی کی کیا ہے نفی رس ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ عمل किया। اور نہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے باپ کیا, کیا اللہ علیہ وسلم عالم و تو دو حضرات کی روایات کا جواب ایک حضرت عمل کی روایت کا جو استدلال کیا تھا اس سے جواب دیا حضرت محسوس کی روایت نے استدلال کیا تھا کے سے اس کے جوابات دے دیے ان دو حضرات کی روایات ہیں ان سے یہ نہیں کہا جا سکتا مشروب ہے باقی جو سلسلہ جاری ہے ان شاء اللہ واقعے سے رکھے مان میں رکھے اور آپ سب کو ہر خوشی فرمائے اور